میرا ایک سوال ہے وہ ایک ہماری قریبی ایک رشتہ دار سے میرا تھوڑا سارا کنوینس ہونے کا مطمئن نہیں مجھے ہوا تھا میں نے سوچا چلو مفتی صاحب سے پوچھیں گی وہ کہتی ہے میں اسے وہ شیعہ ہے اور الحمدللہ میں سنی الوجماعت سے ہوں الحمدللہ اور میرا اس کا یہ جو تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ماتم جو ہے وہ صحابہ کرام نے بھی تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت عائشہ صدیقی رضی انتال عنہا نے خود ماتم کی تھی اس بات کے اوپر میں اس کے ساتھ مطمئن نہیں تھی میں मैं, نے اس بہن کو بولا مجھے آپ حدیث مجھے بتائیں کس حدیث میں یہ واقعہ واقع, بھیا لکھا ہوا ہے اور قرآن میں کہاں لکھا خود قرآن میں خود پڑا, پڑا ہے میں نے اگر اے, کوئی وفات پا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے, منع فرمایا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے ماتم نہیں کرنی چاہیے یہ سرا سا گناہ ہے تو میں نے اس سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کیا بیان کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہے نہیں یہ ٹھیک ہے آپ کو معنی کرنا چاہیے اور مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئی کہ یہ بھیا کیسا ہے پلیز مجھے مفتی یہ سوال ہے مجھے حدیث کون سا پیج کون سی حدیث میں یہ ہے پلیز ضرور بتانا جزاک اللہ دیکھیں یہ سب جھوٹ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس سے منع فرما دیا تو صحابہ کیسے ماتم کر سکتے ہیں اور سیدہ شہری رضی اللہ علیہ تعالیٰ عنہ کیسے ماتم کر سکتی ہیں یہ تو ان لوگوں کا بہت بڑا الزام ہے اور جھوٹ ہے یہ حدیث تو اس سے پوچھنی چاہیے تھی کہ آپ کہہ رہی ہیں ماتم کیا تو حدیث کہاں ہے وہ تو آپ ان سے پوچھیں کہاں آپ حدیث سے یہ بتا رہی ہیں بلکہ شیعہ خود ماتم کے خلاف ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے ماتم کرنا حرام ہے یہ تو لکھنؤ سے ہندوستان سے ماتم کرنا شروع ہوا اور پوری دنیا میں شیعہ مذہب والے بھی ماتم نہیں کرتے یہ چند فرقے ہیں شیوں کے اور وہ بھی یہ بہت بعد کی پیداوار ہے ہے شروع میں شیوں نے بھی ماتم نہیں کیا اس وقت کوفیوں نے صرف کیا تھا جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا تھا انہوں نے ماتم کیا کہ ہم نے یہ کیا, کیا کیا اس کے بعد کسی شیعہ نے بھی جو ان کے علماء ہیں انہوں نے ماتم کو حرام لکھا ہے ان کی کتابوں میں ماتم کی حرمت لکھی ہوئی ہے اب صاحبہ اکرام پر الزام لانا اور بوتار باندھنا یہ بہت بڑی جاتی ہے آپ اس سے یہ پوچھیے کہ صاحبہ کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں سیدائش علیقہ تو تو کو تو آپ مانتے ہی نہیں حضرت امام حسین کی شادی کے بعد کتنے سال تک امام زین اللہ زندہ رہے ایک سال بھی آپ نے ماتم کیا حضرت سا شہر بانو حضرت سی فاطمہ خبرا سیدھا فاطمہ سگرا حضرت سیدھا فاطمہ سبرا کتنی دیر تک زندہ رہی کیا انہوں نے ماتم کیا حضرت سیدہ زیند کتنی دیر تک زندہ رہی حضرت سیدہ سکینہ کتنی دیر تک زندہ رہیں کیا پوری زندگی میں ایک دن بھی انہوں نے ماتم کیا تو جن کے تو والے دے رہے ان کو تو مانتے نہیں اور جن کو تو مانتے ہو ان کے تو والے نہیں دیتے تو ماتم جو ہے یہ تو زندہ کا تو ویسے ہی ماتم کیسے کیا جاتا ہے پر تو کہتے شہید زندہ تو ماتم کرنا اصل میں اللہ جل مج الکریم کے ساتھ دلا کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو روک لو دو کو چھوڑ دو زبان اور آنکھ کو روک لو دل اور آنکھوں کو چھوڑ دو یہ یعنی کنزل مال شریف میں حدیثی کو موجود ہے جامع صدیر میں بھی حدیثی کو موجود ہے